بھائی کہتے ہیں کیا قبر پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے کیوں میرے بھائی میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے کبھی قبرستان میں جا کر تلاوت کی ہو دعا آپ نے کی ہے پرسوں کے درس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ وکیل قبرستان میں گئے اور بکی والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی قبر والوں کے لیے دعا کی ہے وہاں قرآن پڑا ہو فاتحہ پڑھی ہو یاسین پڑی ہو سورہ بقرہ پڑی ہو یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ اس کے برعکس ہمیں یہ اشارے ملیں گے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے مثلاً مسلم شریف کی حدیث ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھروں میں سورہ بکرا پڑا کرو اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اپنے گھروں میں سورہ بکرا پڑا کرو اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اپنے گھروں میں سورہ بکرا پڑا کرو کیا مطلب کہ قبرستان میں سورہ بکرا نہیں پڑھی جاتی گھروں میں پڑا کرو انہیں آباد کرو اللہ کی عبادت سے اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بکرا پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں قبرستان میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے قبرستان میں قبر والوں کے لیے دعا کریں ہم پاکستان سے آئے ہیں دس دن مدینہ میں قیام ہے نماز قصر کریں یا پوری پڑھیں میرے بھائی آپ قصر کر سکتے ہیں لیکن جب امام کے پیچھے ہوں گے تو آپ نماز پوری پڑھیں گے جب کبھی آپ کی جماعت رہ جائے تو آپ قصر کر سکتے ہیں دکانا پڑھ سکتے ہیں اب سوال پیدا ہوگا کر سنتے پڑیں گے کہ نہیں جی فدر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں آپ ادا نہیں کریں گے دلیل مسلم شریف حوالہ میں کس کا دے رہا ہوں کسی امام کا نہیں دے رہا سعودیہ کے کسی بزرگ کا نہیں دے رہا میں نبی علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں جو ہم سب کے بزرگ ہیں ہم سب کے نبی ہیں بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں تو اس حدیث کو جو بیان کرنے لگا ہوں روایت کرنے والے کون ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علمہ صحابی ابن صحابی صحابی ابن صحابی, صحابی, صحابی, صحابی, صحابی ان کے بتیجے کہتے ہیں عبد بن عمر کے بتیجے کہتے ہیں حفظ بن آسم بتیجے کے نام آپ کو یاد نہ بھی ہو کوئی مسلانی صحابی کے نام یاد رکھیں ان کے بتیجے کہتے ہیں کہ میں چچا کے ساتھ تھا مکہ مدینہ کے درمیان میں ہم تھے ایک جگہ پھر چچا نے عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد جب سواری پہ بیٹھنے لگے پیچھے مڑ کر دیکھا لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں بھتیجے سے کہنے لگے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں چچا جی سنتے پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو فرد نماز پوری پڑھ لیتا یہ کس کا موقف ہے صحابی کا لیکن ہم آپ کو ان شاء اللہ نبی تک لے کر جائیں گے اس کے بعد یہ عبداللہ نعمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ اسلاط اسلام کے ساتھ سفر کیا آپ سفر میں دو رختوں سے زید نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے ابو بکر کے ساتھ سفر کیا سفر میں دو رختوں سے زید نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے اپنے والد جناب فاروق ردگیر کے ساتھ سفر کیا سفر میں دو رختوں سے زید نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے جناب عثمان کے ساتھ سفر کیا سفر میں دو رختوں سے زید نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہاں پہ نبی الاسلام بھی آ گئے بزرگ بھی آ گئے لیکن فضر کی سنتیں ادا کریں گے کیوں کیوں کہ جنابیں ایشا فرماتی ہیں صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ فدر کی سنتیں آپ ترکنی کرتے تھے نہ سفر میں نہ حضر میں اچھا اب سوال پیدا ہوگا عام نفل پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم بہت ہے جی عام نفل پڑھ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اس کی بھی دلیل دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ یہی عبد بن عمر جابر بن عبداللہ اور ایک تیسرے صحابی بھی ہیں تین صحابی کہتے ہیں بخاری مسلم کی حادی سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام سفر کے دوران اپنی اونٹنی پہ بیٹھ جاتے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے اونٹنی کا منہ سفر میں کبھی کبرے کی طرف ہوتا کبھی نہ ہوتا نفل پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے جب فرض نماز کا ٹائم ہوتا نیچے اتر کر زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو اس سے کیا بات چلا سفر میں نفل عام نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے گاڑی میں بیٹھے بس میں بیٹھے پڑھتے رہیں کیبل ایک طرح منہ ہو جائے الحمدللہ نہ ہو سکے نفل نماز ہے سفر کی حالت میں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ بھائی کا سوال ہے آپ کا جنادہ کس صحابی نے پڑھایا تھا جی کل میں نے گفتگو کی تھی اس مسئلے پہ اور میں نے بتایا تھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ادا ہوا ہے آپ کا جنازہ پڑا گیا ہے اور میں نے حوالہ دیا تھا موسرند احمد کی حدیث کا کس حدیث کا اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو آصیب کیا نام ہے ابو آسیب کہتے ہیں کہ جب آپ فوت ہوئے صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کئی فنسلی ہی ہم آپ کا جنادہ کیسے ادا کریں پھر ان کا اتفاق اس بات پہ ہوا کہ ٹولیوں کی شکل میں لوگ آپ کے حجرے میں داخل ہوتے رہے ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے تھے تو کس صحابی نے پڑھایا پھر سب نے پڑھا ٹولیوں کی شکل میں ایک وقت پہ ایک ٹولی ہجرے میں داخل ہوتی پھر دوسرا گروپ پھر تیسرا گروپ پھر چوتھا گروپ اس انداز سے سب نے ادا کیا اور میں نے گزارش کی تھی کہ اسی لیے جو پرانے امام ہیں ان میں امام شافی بھی ہیں جو پرانے امام ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کا جنادہ نہیں ہوا وہ اپنی کتابوں میں اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کا جنادہ اجتماعی طور پہ کیوں نہیں ہوا تو کسی امام نے لکھا شاید اس لیے کہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم خود ہر کوئی چاہتا تھا میں خود جنادہ پڑھوں کسی کے بھی پڑھوں نبی اسلام اتنے عظیم ہیں تو کسی نے کیا سباب لکھا کسی نے کیا سباب لکھا تو یہ اسباب جو ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے کہ آپ کا جنادہ ادا کیا گیا ہے اسی لیے امام ابن عبد البر پرانے امام ہیں پرانے امام ابن عبد البر اپنی کتاب تمہید میں لکھتے ہیں کہ سیرت لکھنے والے علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ آپ کا جنازہ ادا ہوا ہے کہہ رہے اتفاق ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ تو آج ایسے لوگ نکل آئے ہیں جو عقیدت کے نام پہ ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا کبھی کہتے ہیں جی آپ کا جنازہ نہیں ہوا تھا کبھی کیا, ہیں. کبھی کیا کہتے پھر رہے ہیں کبھی کیا کہتے پھر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ فوت نہیں ہوئے تھے نہیں یعنی کہ حقائق جو قرآن میں موجود جو احادیث میں موجود اس کا انکار کر رہے ہیں اور جو قرآن قرآن حقیقت بیان کرے وہ گستاخ وہ بے ادب نہیں میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ نئی چیزیں آپ نکال رہے ہیں اور جو قرآن کی ایت پڑھے اس کو آپ کہتے ہیں یہ نئی چیز لے کر آیا ہے کسی شخص کے اوپر جنات کا سایہ ہو تو کیا وہ اس معاملے میں تاویز وغیرہ تویز وغیرہ کروا سکتا ہے یا نہیں اور پھر اس کا حل بھی بتائیں میرے بھائی جنات سے بچنے کے لیے ایک علاج ہے قبل زبت اور ایک علاج ہے بیماری لگنے کے بعد ایک پرہیز ہے اور ایک کیا ہے علاج ہے پرہیز کیا ہے حاجی صاحب جی پرہیز پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ آپ کے گھر میں رحمت کے رشتے موجود ہونے چاہیے تاکہ شیطان آپ کے اوپر حملہ نہ کریں کون سے رشتے ہونے چاہیے اور رحمت کے رشتے اس وقت تک گھر میں رہتے ہیں جب تک کہ گھر میں کتا نہ ہو اور گھر میں مورتیاں اور تصویریں نہ ہوں بخاری شیف کی حدیث ہے نبی علیہ صلاح فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی تصویر ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اب جب رحمت کے فر سے داخل نہیں ہوں گے تو وہاں پھر اڈا قائم ہو جائے گا شیطانوں کا یہ گھر پھر شیطانوں کا گھر ہے ان کو آزادی مل گئی دوسرے نمبر پہ صحیح عادی سے ثابت ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑے تو شیطان کہتے ہیں لو جی ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے آج ہماری رہائش کدھر ہے اس گھر میں ہے اور جب کھانا کھائیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں شیطان کہتے ہیں لو جی کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا تو گھر میں شیتانوں کو لانے والا کون ہے میں اور آپ تیسرے نمبر پہ باتھ روم میں آپ جاتے ہیں باتھ روم میں جانے کی دعا نہیں پڑتے تو پھر آپ پہ شیطان حملہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی پشاب خانہ کرتا ہے تو ننگا ہوتا ہے اب اس کو شیطان دیکھتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان نہ دیکھے تو دعا پڑے بسم اللہ اللہ انی اعوذ بکم نلخوب اچھی بالخبائش کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں یہ ذکر ہی آپ کو بچا سکتا ہے شیطانوں سے ورنہ شیطان آپ سے زیادہ طاقتور ہیں آپ کمزور ہیں اگر بچنا چاہتے ہیں ذکر کا سہارا لیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں رات کو سوتے ہوئے ایت الکرسی پڑھی جائے تو صحیح حدیث ہے کہ جو ایت الکرسی پڑھ کے سوئے گا شیطان پوری رات اس کے قریب نہیں آئے گا یوں جی کس عمر میں ہم نے باتھ روم جانے کی دعا یاد کی ہے بتائیے ذرا کوئی بھائی بتائے اپنے بارے میں جی کتنی عمر میں تیس سال کی عمر میں دیکھیں تیس سال کی عمر میں جا کے انہوں نے دعا یاد کی ہے اور بھی ہم آج کل ہم اپنی اولاد کے بارے میں سستی کر رہے ہیں میں بڑی حیرانگی سے کہتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارا پوتا ہمارا نواسا سارے تین سال کا ہوتا ہے اور ہم انگلی پکڑ کے اسکول لے جاتے ہیں جی اس کو داخل کریں پرنسپل پر کہتا ہے یہ چھوٹا ہے ہم کہتے ہیں بڑا ہے ہم کیا کہتے ہیں آگے سے بڑا ہے آپ سنیں اسے اے بی سی آپ اسے سے پوئم سنی نل میں انگلش کی وہ کہتا ہے چھوٹا ہم کہتے ہیں بڑا ہے اور اگر موری صاحب کہہ دیں اس بچے کو سرف آتیا کیوں نہیں آتی اسے باتھ جانے کی دعا کیوں نہیں آتی یہ مسلسل میں پڑھنے کیوں نہیں آتا ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے ابھی کیا ہے پوری زندگی سے نمازیں پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے پھر جب ہم اسے عادت نہیں ڈالتے نماز پڑھنے کی پھر وہ پندرہ بیس سال کا ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جی حاجی صاحب اب تو بڑا ہو گیا ہے اب بھی نماز پڑھنے نہیں آتا کہتے ہیں جی اب کیا کریں آنکھیں دکھاتا ہے ہمارے بانے ہی ختم نہیں ہوتے اور یہی پندرہ بیس سال کے نوجوان جب کالج جانے میں یونیورسٹی جانے میں ناغا کرے تو پھر ہم اسے سیدھا کر دیتے ہیں دکان پہ نہ بیٹھے ہم سیدھا کر دیتے ہیں ہمیں سیدھا کرنا آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے اولاد کو درست رکھنا آتا ہے لیکن دین کی باری آتی موری صاحب دعا کریں پھر صرف دعا ہی ہے بس میرے بھائی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی نبی علی علیہ صاحب اسلام فرماتے ہیں کل لکمرائن وہ کل لکم مصول رنگ تم میں سے ہر کوئی سربراہ ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جن کا وہ سربراہ ہے فرمایا مرد جو ہے اپنے گھر کے لوگوں کا سربراہ ہے اس سے سوار ہوگا اس کی بیگم کے بارے میں اولاد کے بارے میں تو بیگم نماز نہیں پڑتی اولاد نماز نہیں پڑتی میں اور آپ ذمہ دار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے بہرحال بچوں کو باتھ روم جانے کی دعائیں یاد کرائیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں فی الحال آپ کا بچہ تین سال نہیں بلکہ دو سال کا ہے اسے باتھ روم جانے کی دعائیں یاد کرائیں بسم اللہ اللہ من خوبصوری بالخبائت جب بچہ جان لگے بیٹا دعا پڑھو جب جان لگے بیٹا دعا پڑھو ایک سال دو سال آپ عادت ڈالیں گے بار بار کہیں گے اسے عادت پڑ جائے گی تو یہ ہے پرہیز صبح و شام کے اذکار کریں ہر نماز کے بعد آج میں کسی پڑیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فرق ایک دفعہ سورہ ناس ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں رات کو سونے کی دعائیں پڑھیں انشاءاللہ آپ بھی آپ کے بچے بھی شیتان سے محفوظ رہیں گے اور اگر جن داخل ہو چکے ہیں اب کون سے بابے کے پاس جانا ہے جی آپ خود بابا جی بنے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں قرآن پاک آپ کے گھر میں موجود ہے سورہ بکرا پڑیں بار بار اسے دم کریں تین دفعہ پڑیں سورہ فلک تین دفعہ سورہ ناز تین دفعہ سورہ خلاص سورہ بکرا روزانہ پڑیں اور اگر آپ نے سورہ بکرا پڑی ہے پوری اچھی طرح پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا مزید پڑیں مزید پڑھیں مزید پڑھیں میرا ایک دوست تھا اس کی بیگم کو مچڑا ہو گیا وہ کہا کرتا تھا میں ایک موقع پہ دس دس پارے پڑ پار جاتا ہوں اور جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی شیطان جلے گا اسے آگ لگے گی اب شیطان کئی کمزور ہوتے ہیں کئی طاقتور ہوتے ہیں کسی کے لیے صرف واتہ کافی ہوتی ہے کسی کے لیے صرف بکرا کافی ہوتی ہے اور کسی کے اوپر داس پارے پڑھنا پڑ جاتے ہیں درمیان میں شیطان آپ کو لالچ لگانے کی کوشش کرے گا آپ سے باتیں کرے گا حاضر ہو جائے گا اس کی باتوں میں نہ آئیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہے حتیہ کے دفاع ہو جائے اور اللہ سے دعائیں بھی کریں کیونکہ شیطان کے خلاف آپ کی مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے اور کوئی زہری سباب نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں بھی شبا دینے والا اصل اللہ ہوتا ہے لیکن زہری سباب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئے علاج کرے گا حالانکہ وہ ڈاکٹر سو آدمیوں کا علاج کرتا ہے کسی کو شفا ملتی کسی کو نہیں ملتی تو اصل شبا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے لیکن جب جنوں کے بارے میں علاج کرتے ہیں زہری سباب بھی نظر کوئی نہیں آتا لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم فلاں دربار پہ گئے تھے تو ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا تھا ہمارا مریض تو پھر جانا چاہیے اس دربار پہ اس قبر پہ آدھی دینی چاہیے وہ کہتا ہے وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم کو شفا وہاں سے ملی تھی میرے بھائی جس کا ایمان مضبوط ہوگا جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ کہے گا میرا بچہ مرتا ہے تو مر جائے قبر کے اوپر حاضری نہیں دوں گا اس کام کے لیے اگر قبر سے شفا مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے یہ شیطانوں کا دھوکہ ہے کیونکہ میرے بچے کے جسم میں داخل کون ہوا ہے شیطان نیک مسلمان جن تنگ نہیں کرے گا کون تنگ کرے گا شیطان کافر مشرق قسم کا جن جو ہے وہ تنگ کرے گا چاہے وہ قسمیں دے کے میں مسلمان ہوں وہ تنگ کرے گا بابا جی سے ملا ہوا ہوتا ہے یہ ملا ہوا ہوتا ہے قبر کے اوپر جو چیلے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ملا ہوا ہوتا ہے کیونکہ شیطان جو ہوتے ہیں جن میرے بھائیوں انہی کی بات مانتے ہیں جو کوئی اتنا بڑا شیطانی کام کرے جس سے شیطان خوش ہو جائے آپ سنتے ہوں گے فلاں علاقے میں جی گندے نالے سے قرآن پاک کے اور ملے ہیں یہ کون پھینکتا ہے یہ کون پھینکتا ہے یہ وہ پھینکتے ہیں جو شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ شیطان ہمارے کام کرے شیطان چھوٹی سی بات پہ راضی نہیں ہوگا قرآن پاک کو لہوز بلّہ باتھ روم میں پھینکیں گے یا اس کے اوپر پیشاب کریں گے یا اسے آگ لگائیں گے گندے نالے میں پھینکیں گے کوئی اتنی بری حرکت کریں گے جس سے وہ خوش ہوگا یا وہ کہے گا بکرا ذبا کرو کالے رنگ کا اور اس کا سر جو ہے فلاں قبر کے اوپر پھینک دو فلاں قبر والے کے نام پہ کرو فلاں بزرگ کے نام پہ بکرا ذیبا کرو تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ رادی ہوگا پھر ہو سکتا ہے آپ کے مریض کو تھوڑی بہت شفا مل جائے ہمیں وہ شفا نہیں چاہیے ہمیں یہ شفا ہمیں یہ شفا نہیں چاہیے شرک والی شفا نہیں چاہیے ہمیں ہمیں وہ شفا چاہیے جو اللہ کے ذریعے ملے قرآن کے ذریعے ملے قرآن پاک پڑھیں اور یہ ڈر کر جائے قرآن پاک سے خوف زدہ ہو کے شدان چاہیے ہمیں وہ شفا چاہیے یہ <تصفح> بھائی کہتے ہیں حرم کے ساتھ دروازے کے ساتھ مغرب کی جانب میں سفیں بنتی ہیں وہ امام صاحب سے آگے ہیں کیا یہ درست ہے کیوں جی کوئی ایسی سفیں بنتی ہیں جو امام صاحب سے آگے ہوں نہیں میرے بھائی عام طور پہ ایسی سفیں نہیں بنتی ہیں البتہ بعض لوگ عید کے موقع پہ بنا لیتے ہیں اور عید کے موقع پہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے تو آج کل تو بہرحال کوئی صاف امام سے آگے نہیں ہوتی ہے کسی بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے ایک شخص ہاتھ کی نیت سے مکہ آیا عمرہ کیا کچھ روز مکہ میں قیام کے بعد مدینہ چلا گیا مدینہ سے واپسی کے بعد مکاس سے گزرا کیا اب اس کے لیے عمرہ کرنا لازمی ہے لوجی یہ سوال آپ کے بارے میں ہی ہے ایسے ہی ہے نا آپ مکہ سے آئے ہیں پھر مکہ جانا ہے تو کیا عمرہ کرنا لازمی ہے میرے بھائی عام حالات میں عام حالات میں عمرہ کرنا لازمی نہیں ہے عام حالات میں ایک آدمی مکہ جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے تو وہ احرام باندھے بغیر جا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے لیکن جو سوال آپ کے بارے میں ہے یہ مختلف ہے کیونکہ آپ مکہ جا رہے ہیں والدین سے ملنے کے لیے نہیں کس لیے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے آپ کی صورتحال مختلف ہے آپ کے اوپر ایک حدیث آتی ہے چشمہ ہوتی ہے فٹ ہوتی ہے کون سی بخاری شیف کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نما کہ نبی علیہ السلام نے مکات بتائی مدینہ والوں کا میکع یہ ہے شام والوں کا یہ ہے نجد والوں کا یہ ہے یمن والوں کا یہ ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہُن لہن من لمن علی ہند من غری اہلی ہند من من کامرا کہ یہ میکات ہے یہاں سے حیرام باندھنا ہوگا نیت کرنی ہوگی ہر اس آدمی کو جو مکہ جا رہا ہے حج یا عمرے کے لیے اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں آپ احرام باندھے بغیر نیت کیے بغیر نہیں جا سکتے اب ظہر حج تو دور ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ حج کی بجائے عمرے کا احرام باندھ لیں اور مکہ جا کے کر عمرہ کریں اس کے بعد ہلال ہو جائیں تو اس لیے ہاں اب آپ میں سے کئی بھائی پریشان ہوں گے کہ میرے ساتھ بوڑھے والد صاحب ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا کافی ہے بوڑھی والدہ ہیں حمل والی بیگم ہیں چھوٹے بچے ہیں تو میرے بھائیوں ان کے لیے حل موجود ہے معلوم نہیں کس نے ہمارے دن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ مکہ میں جاتے ہی عمرہ کرنا ضروری ہے نہیں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی بیگم والدہ کو لے کر ہوٹل میں چلے جائیں آرام کریں ایک دن دو دن لیکن ہالتے حرام میں رہیں گے حالتے احرام میں رہیں گے آرام کریں جب فریش ہو جائیں اس کے بعد آپ آرام سے طواف کریں صفا مروا کی صحیح کریں آپ کی والدہ بیمار ہیں ضعیف ہیں کوئی مسئلہ نہیں ویلچر ملتی ہے پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آپ آئیں گے دو لاکھ میں پڑے گا سو ریار کی ویل مل جائے گی آپ کو والدہ کو بٹھائیں اس میں صفا مروا کی صحیح ہو جائے گی طواف ہو جائے گا تو عمرے کی سعادت سے کیوں محروم رہ, رہ رہے ہیں خود بھی اور ان کو بھی معروم رکھ لوگ جناب وہ مکہ سے عمرے کر رہے ہیں جسے جس ہم کہتے ہیں کہ نہ کرو اور آپ یہ جو عمرہ صحیح عماروں میں عمرہ ہے اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے میرے بھائی آپ ابھی احرام باندھیں عمرے کی نیت کریں اور عمرہ کریں اور پھر اس کے بعد حلال ہو جائیں یہ بھائی کہتے ہیں کہ میلاد کرانا جائد ہے یا نہیں یہ ملاد کسے کہتے ہیں میرے بھائیو مجھے ذرا بتائیں پہلے جی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتا رہوں آپ کو اور چیز آپ کے ذہن میں وہ ملاد کے بارے میں اس لیے پہلے ہمارا آپس میں یہ اتفاق ہو جائے کہ میلاد سے مراد کیا ہے یہاں پہ جی میرے بھائی میلاد کا عربی میں ویسے لفظی معنی یہ ہوتا ہے پیدائش لفظی معنی کیا ہوتا ہے اور آج کل کیا مراد ہے میلاد سے لوگ کیا کہتے ہیں ملاد کہ کے کیا مراد لیتے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے نبی علی السلام کے یوم پیدائش کو منانا یہ مراد ہے میلاد سے عام طور پہ تو میرے بھائی یوم پیدائش کو منانا اور اسے عید کی شکل دینا تہوار کی شکل دینا یہ نبی علیہ السلام تو سے ثابت نہیں ہے جبکہ کہ آپ دین مکمل دے کر گئے ہیں آدھا دے کر نہیں گئے نبی علی اسلام کے کیا حقوق ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا جی یہ بھی آپ نے بتایا ہے آپ کے حقوق کیا ہیں یہ کوئی اور نہیں بتائے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ آپ کے اپنے حقوق تھے وہ آپ نہیں بتا سکے ہم بتائیں گے نہیں نہیں نہیں, نہیں. آپ دین مکمل دے کر گئے ہیں آپ نے اپنے حقوق بتائے ہیں کیا آپ نے یہ نہیں بتایا میرے اوپر درود پڑھو بتایا کہ نہیں بتایا کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رودے قیامت میں شفاعت کروں گا کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمام لوگوں کا امام ہوں اور سید ہوں آپ نے اپنے حقوق خود بتائے ہیں کیونکہ کوئی اور نہیں بتائے کیا خود آپ کے لیے بتانا ضروری ہے اللہ کی جانب سے ڈیوٹی آپ کی تو آپ کے کیا حقوق ہیں وہ بھی آپ نے بتا دیے وہاں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے یوم پیدائش کو تم لوگوں نے بطور عید بنانا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام بغیر کسی شک و شبہ کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلی ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں اس لیے آپ کو کلاس نہیں کرنا چاہیے آپ کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے آپ سے پوچھ پوچھ کے کوئی عبادت کرنی چاہیے آپ نے ہمیں کتنی عیدیں دی ہیں دو ترمزی شریف کی حدیث ہے ابو دول شریف میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام جب مدینہ آئے مدینہ والے دو عیدیں مناتے تھے دو دن مناتے تھے آپ نے کہا مدینہ والوں یہ تمہارے کون سے دن ہیں کہ لگے کہ ہمارے یہ کھیلنے کودنے کی خوشی کے دن ہیں یہ کہ ہمارے تہوار ہیں تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں دو دن اور دے دیے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کے آپ نے یہ نہیں کہا تمہارے دو تہوار بھی ٹھیک ہیں دو اور لے لو چار ہو گئے یہ نہیں کہا کیا کہا ان کے بدلے میں تمہیں دو تہوار دو عیدیں دے دی ہیں ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ اس سے پتا چلا تیسری کسی عید کی گنجائش نہیں ہے تو دو عیدیں ہیں میرے بھائیوں ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ ہمارے وہ بھائی جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا تم اپنے بیٹے کی خوشیاں نہیں مناتے ہو ہم نبی علیہ السلام کی مناتے ہیں تو بڑے ناراض ہوتے ہو کیوں جی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی میرے بھائی دیکھیں جب نبی علیہ سے اسلام پیدا ہوئے آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائیں بالکل ٹھیک ہے میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں پوتا پیدا ہوتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اس کے اوپر کوئی اتراض نہیں ہے اعتراد تب بنے گا جب ایک سال کے بعد سالگرہ منائیں گے جب دو سال کے بعد برتھ ڈے منائیں گے جب تین سال کے بعد یوم پیدائش کو بطورے تہوار منائیں گے جب خوشی آئی ہے خوش ہوں لیکن اس کو عید کی شکل دینا ہر سال سالانہ طور پہ منانا اس کو اوپر اتراد ہے نبی علیہ نہیں اسلام مکہ سے مدینہ آئے مسن احمد کی روایات ہیں مدینہ والے بڑے خوش ہوئے عورتیں بچے خوش ہوئے بلکہ انہوں نے نعرے لگائے جا آبی اللہ جا آبی اللہ اللہ کے نبی آ گئے اللہ کے نبی آ گئے بڑے خوش ہوئے لیکن سوال یہ ہے کہ آئندہ سال جب یہ ہجرت والا دن آیا کیا انہوں نے اس کا تہوار منایا یہ سوال ہے یہ مسئلہ ہے بدر کی لڑائی میں پھٹا پائی مسلمان بڑے خوش ہوئے ایندہ سال اس دن کو بطور تہوار منایا نہیں یہ مسئلہ ہے مکہ فتح ہوا مسلمان بڑے خوش ہوئے کیا اینڈا سال یوم فتح مکہ منایا گیا نہیں اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے مجھے امید ہے کہ صورتحال آپ جان سم چکے ہوں گے تو میرے بھائی خوشی آئے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے لیکن اس کو عید کی شکل دے لینا عید الفطر کی طرح عید الاضحی کی طرح ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے اور یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں دین میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی شکل میں عبادت کے نام پہ محبت کے نام پہ دین میں اضافہ کرنا یہ غلط ہے جرم ہے یہ بھائی کہتے ہیں عقیقہ کا سنت طریقہ اور لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا عقیقہ سنت کے مطابق کیسے ہے اور عقیقہ کا گوشت بانٹنا ضروری ہے یا پکا کے کھلانا ضروری ہے ہاں جی میرے بھائیوں عقیقے کا اہتمام ہے یا نہیں کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا عقیقہ کیا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ ما اللہ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے مجھے اتنی امید نہیں تھی جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں مجھے اتنے یہ دو دو ہاتھوں نہیں کھڑے گی یہ تو الحمدللہ اللہ یہ قبول فرمائے آپ کے یہ بکرے اللہ قبول فرمائے یہ بکرے آپ کو آپ کی اولاد کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے کیونکہ عام طور پہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ عقیقے کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ جو چیز شریعت میں آ جائے نا شیطان ہمیں اسے روک دیتا ہے اور جو رسم و رواج ہندوؤں سے مل جائے عیسائیوں سے مل جائے اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں سالگرہ برتھ ڈے منائیں گے یہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی تیجا ساتواں چالیسواں یہ بھی ہندوؤں کی طرف سے آئیں گے نا وہ الگ بات ہے کہ وہ تیسرے دن اپنی کتاب پڑھتے ہیں ہم اپنی کتاب پڑھتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ تیسرا دن مقرر کرنا ساتواں دن مقرر کرنا دسواں دن مقرر کرنا چالیسواں دن مقرر کرنا یہ ہندوؤں کی طرف سے چیزیں آئی ہیں تو ایسی چیزیں شیطان ہم سے کرواتا ہے شادی ہوگی مہندی کا اہتمام ہوگا میرے بھائی توجہ سے کس چیز کا اہتمام ہوگا مہندی کا اور اہتمام ہوگا وہ کپڑے خریدنے کا کیا کہتے ہیں اس کو جی, جی وری بری ٹھیک ہے اس کا اہتمام ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ہندوؤں کی طرف سے آئی ہیں جہیز کا استمام ہوگا کیونکہ یہ چیز بھی بنیادی طور پہ میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ منع جہیز تھوڑا بہت سامان آپ دیں اور کوئی مانگے نا اپنی مرضی سے دیں کوئی بات نہیں لیکن جہیز کا جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی ہندوؤں کی طرف سے آیا کیونکہ وہ جہیز کا سامان دے کے لڑکی کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں مسلمان نے تو وراثت دینی ہے پھر جہیز کیوں ہاں اپنی توفیق کے مطابق چاند چیزیں توحفہ کے طور پہ دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن مطالبے کرنا گاڑی چاہیے موٹر سائیکل چاہیے فریج چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے پلاٹ چاہیے یہ بنیادی طور پہ چیزکن کی طرف سے آئی ہے وہ انہوں نے یہ چیز کیوں رکھی ہے کیونکہ وہ لڑکی کو وراثت وہ شادی کے ساتھ ہی اس کو فارغ کر دیتے ہیں اب وہ فارغ ہے تو برحال میرے بھائی تو یہ چیزیں جو ہندوؤں کی طرف سے آئی ہیں عیسائیوں کی طرف سے آئی ہیں عام طور پہ ہم ان کا اہتمام کریں گے اور جب ولیمے کی باری آئے گی تو ولیمے کا اہتمام کئی لوگ نہیں کرتے جبکہ شریعت نے تو شادی میں بتایا ہے وہ ولیمہ ہے ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے آپ نے جناب عبدالرحمن بن عوف سے کہا تھا رضی اللہ عنہ سے اولیم و بشاتے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کر دو دو کا نکال سکتے تین کا نکال سکتے ایک بکری کا کر دو ولیمہ کرو تو ایسے ہی میرے بھائیو عقیقہ جو ہے اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے سلیمان بن عامر رضی الوایت کرنے والے صحابی ہیں نبی علی السلام فرماتے ہیں ہر بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے امیتو امیر تنہا احریکو انہ دمن کہ ہر بچے کا عقیقہ کرو خون بہاؤ اور اس بچے سے تکلیف کو دور کرو میرے بھائیوں توجہ سے آپ اقیقہ کرو اور بچے کی تکلیف کو دور کرو حقیقہ کر کے بچے کی تکلیفیں دور ہوں گی ہم نہیں جانتے وہ کیا تکلیفیں ہیں اور جابر بینا سمورا بن جندب سے بدھو شریف کی حدیث ہے آپ کہتے ہیں ساتویں دن حقیقہ کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے بچے کے سر کے بال مونے جائیں ساتویں دن یہ کام ہونا چاہیے اور ابن مادا کے ادیس ہے جناب ایشا کہتی ہیں لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا کیا عقیقے میں گائے ذبا کر سکتے ہیں اونٹ ذبا کر سکتے ہیں کئی ہمارے بائی کرتے ہیں قربانی کے موقع پہ حصہ ڈال لیتے ہیں عقیقے کا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے آئیے ایک روایت سنتے جائیے حوالہ نوٹ کیجیے گا امام بہکی اور امام تحاوی امام بہکی کا تعلق فقہ شافی سے ہے امام تہاوی کا تعلق فقہ حنفی سے ہے یہ دونوں امام روایت کرتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کا بتیجا پیدا ہوا کس کا جناب عائشہ کا بتیجا پیدا ہوا لوگوں نے کہا ام المومنین مومنوں کی ماں کی کیا کریں ہمیں اون کا گوج کھلائیں کس کا گوج کھلائیں جناب ایشا نے کہا محض اللہ محض اللہ میں اللہ کی بنا مانگتی ہوں اس عمل سے کہ ہم عقیقے میں اونٹ ذبا کریں نہیں ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے لڑکی کی طرف سے ایک بکرا اس لیے عقیقے میں بکرے چھترے وغیرہ ذبا کریں اور یہ گائے یا بیل یا اونٹ وغیرہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے بھائی کے سوال میں آگے چل کے یہ بھی ہے کہ گوشت باننا ضروری ہے یا پکا کے کھلانا ضروری ہے ہاں جی کیا ضروری ہے بکرے زیبا ہونے ضروری ہیں اس کے بعد اگر آپ پکا کر کھلاتے ہیں تو یہ نیکی کے اوپر نیکی ہے نور ا نور ہے سونے پہ سو آگا ہے کہ بکرے ذیبہ بھی کیے اور پکا کر کھلا رہے ہیں سالن بلا رہے ہیں مزید خرچہ کر رہے ہیں مزید محنت کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ گوشت تقسیم کر دیں تو یہ بھی کافی ہے درود و سلام پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے سل ہماری شفاعت فرمائیں کیا یہ کہنا جائز ہے جی تو عید والو جی کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے آپ سے بیٹا مانگتے ہیں یہ کیا ہے یہ شرک ہے رزق مانگتے ہیں شرک ہے شفا مانگتے ہیں شرک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے کیسل آپ اللہ سے بیٹا لے کر دیں اللہ سے شفا لے کر دیں اللہ سے رزق لے کر دیں یہ کیسا ہے یہ بھی شرک ہے فوت ہونے کے بعد نبی علیہ السلاط اسلام کو پکارنا چاہے یہ کہا دے ڈرگ دیں یا لے کر دیں یہ شرک ہے آئیے دو ایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے تیس ماس پارا سورہ زمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین تخدوم ہی اولیا لفظ کیا بولا ہے اولیا مالا بدہ اللہ ذوالفا یہ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں ان سے جب پوچھا جائے ان کو کیوں پکارتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو کہتے ہیں اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں پتہ چلا کہ مکہ والے جو شرک کرتے تھے اس کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ سمتے تھے کہ یہ اصل نہیں ہے اصل اللہ ہی ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں یہ سیڑھی ہے ہماری اللہ سنتا نہیں ان کی بوڑھتا نہیں اور گیارہویں اس میں فرمایا شفاند <دلّٰ> اللہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ اللہ کے ہمارے سفارچی ہیں تو وہ بھی سفارش کے نام پہ شفاعت کے نام پہ ان کو پکارتے تھے میرے بھائیو یہ یاد دھیان سے سنی ہے کیا کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے یہاں کیا ہے کیا کہتے تھے اصل ہیں کہ سفارچی ہیں سفارچی ہیں یعنی کہ یہ سفارش کرتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دیتے ہیں اللہ سے رزل لے کر دیتے ہیں گیارہواں سپارہ اللہ نے کہا کل اتنبی اون اللہ بافسما سبحان یو شری کن یو شری کن اللہ نے کہا اچھا تم مجھے وہ باتیں بتا رہے ہو جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کسی کو میں نے یہ حیثیت دے رکھی ہو کہ اسے پکارا جائے اور وہ میرے ہاں سفارش کرے یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے شرین اللہ کہتے ہیں میں اس شرک سے پاک ہوں تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے یہ شرک ہے اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہہ لو جی آپ نے ہمیں اہل مکہ سے ملا دیا ہے اہل مکہ تو بتوں کو پکارتے تھے ہمارے تو بزرگ ہیں یہ بھی کئی لوگ مغالتا ڈالتے ہیں نا میرے بھائی بخاری شریف عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لات جس کو اہل مکہ پکارتے تھے وہ کان ایک آدمی تھا وہ کیا تھا ایک آدمی تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا انہیں ستو بناتا تھا میرے بھائی جب وہ فوت ہو گیا اس کے نام پہ یادگار قائم ہو گئی لیکن یادگار کے پیچھے شخصیت تھی جیسے قبر والوں کے پیچھے شخصیت ہے ایسے یادگار کے پیچھے شخصیت ہی آدمی تھا جس کو وہ ولی سمتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ قبر والوں کو پکارنا ڈائریکٹ کہ یہ بیٹا دے گا یا اس لیے بیٹا لے کر دے گا دونوں شرک ہیں وہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اب کئی بھائی کہتے ہیں اچھا اگر قبر والے سے کہا جائے کہ ہمیں اللہ سے بیٹا لے کر دیں وہ تو شرک ہوا لیکن نبی علیہ اسرات اسلام روزے قیامت شفاعت کریں گے یہ بات ہر کوئی مانتا ہے تو اب اگر ہم قبر پہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے سن ہماری شفاعت کرے تو یہ کیسے غلط ہوا یہ بھی غلط ہے یہ بات صحیح ہے کہ آپ شفاعت کریں گے یہ بالکل صحیح ہے بلکہ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان خوش, ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن کی رودے قیامت نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے سوال کس سے کر رہا ہوں شفاعت کون کریں گے لیکن سوال کس سے کر رہا ہوں دعا اللہ سے رابطہ اللہ سے کیونکہ شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں شفاعت کا مالک اللہ ہے جن کی شفات اللہ چاہے گا آپ کریں گے جن کی اللہ نہیں چاہے گا آپ نہیں کر سکیں گے شفاعت کا مالک کون ہے تو رابطہ کس سے کرنا ہے اللہ سے قل ہی شفاتو جمیا چوبیس ماس پارا سو زمر نبی الاسلام ان لوگوں کو بتا دیں ان سے کہ دیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے شفاعت کا مالک کون ہے اسی لیے نوح علیہ السلام نے بارما سپارہ سورہ ہود ڈوبتے بیٹے کی شفاعت کی اللہ نے قبول ہے؟ نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے بخاری شریف کا حوالہ ہے روزے قیامت باپ کی شفاعت کریں گے جبکہ فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اللہ شفاعت قبول نہیں کرے گا نبی علیہ السلاۃ وسلام بخاری شریف کا حوالہ ہے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے شفاعت کرتے رہے آسمان والے نے شفاعت کرنے سے روک دیا تو شفاعت کا مال کون ہوا اللہ ہوا آپ کی قبر پہ آ کے صرف دو و پڑھنا ہے مسجد میں آکے کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل کر لے جن کی نبی علی السلاۃ اسلام رودے قیام شفات کریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کی آپ شفاعت کریں گے کسی اور کی نہیں کر سکیں گے شفات برحق ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت کا مفہوم ہم نے غلط سمجھ لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ناود بلّہ اللہ کے سامنے شفات وہ چلے گی جس کا انداز کیا ہے مثلاً مثال دیتا ہوں آپ کو فوج کا سربراہ ہے آپ کے وزیر اعظم سے کہتا ہے جی اس ملزم کو چھوڑ دیں یہ ہمارا آدمی ہے یہ چور جو ایسے چوری کی ہے اس کا آفریقات کا آزیر اعظم یہ شفاعت مانے گا کہ نہیں مانے گا اور یہ شفاعت نہیں ہے حقیقت میں آڈر ہے دمکی ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے انقلاب آ جائے گا تختہ الٹ جائے گا لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے ہاں شفاعت ایسی ہوگی یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے اللہ کے ہاں شفاعت کون سی ہوگی اس کی مثال سمجھ لیں بادشاہ کے پاس چور لایا گیا اور بادشاہ نے اس کی فیل پڑی اس کا ریکارڈ دیکھا دیکھا کہ یہ آدمی بہت نیک ہے اچھا آدمی ہے لگتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے اب بادشاہ خود چاہتا ہے کس کو معاف کر دوں تو کسی وزیر کو موقع دیتا ہے شفات کرنے کا تاکہ وزیر کی عزت میں اضافہ ہو جائے اور اس کی بھی جان چھوٹ جائے اللہ کے یہاں یہ شفاعت چلے گی کہ اللہ جن کو خود معاف کرنا چاہتے ہوں گے ان کی شفاعت کرنے کا موقع دیں گے انبیاء کرام علیہ مسلاط و اسلام کو تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو لیکن لوگ سمتے ہیں نہیں ہمارے پیر صاحب جن کا مرس مناتے ہیں جن کی قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں وہ اڑ کر بیٹھ جائیں گے اللہ کہیں گے جنت میں جاؤ وہ کہیں گے نانا پہلے میرے مرید باغ میں میں میرے بھائیو یہ دمکیاں اللہ کے ہاں نہیں چلیں گی ایسی بات کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں پہچان سکے و ماں قدر اللہ حکا قدری اٹھائیے قرآن پاک بارواں سپارہ سورہ حود نو علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی ہے اور اللہ تعالی نے شفاعت قبول نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ نوح اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اڑ کر بیٹھ جاؤں گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا میں نبوت کا کام نہیں کروں گا بلکہ کہا یا اللہ یہ غلطی کر بیٹھا ہوں معاف کر دے انبیاء بیا جانتے ہیں اللہ کی شان کو شفاعت قبول بھی نہیں ہوئی اور معافی بھی مانگنا پڑی کہ وہ اللہ تخلم نہیں اکما یا اللہ یہ شفاعت کر بیٹھا ہوں اگر تو معاف, معاف نہ کیا میں تو خسارے میں رہوں گا نقصان میں رہوں گا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میرے بھائی اللہ تعالی کے ہاں شفات ہوگی لیکن ان کی جن کے بارے میں اللہ چاہے گا کئی لوگ کہتے ہیں لو جی تیس میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ربو کا فطروہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے ہر کو معاف نہ کر دیا جائے یہ تو ہماری غلطہ ہے جس چیز پہ رب راضی اس پہ نبی بھی رادی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے جنت میں جانے پہ رب راضی نہیں ہے تو آپ بھی راضی نہیں ہے آپ کی رضا رب کی رضا میں ہے آپ کی رضا کس میں ہے رب کی رضا میں ہے جس پہ رب راضی اس پہ آپ بھی راضی ہیں بھائی کہتے ہیں اسلام کا پہلا ستون رکن کیا ہے ہاں جی کیا ہے جی تو و رسالت کی گواہی دینا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد ابد ہو رسول یا محمد رسول اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مابود برحق نہیں اور جناب محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں بھائی کہتے ہیں نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے میں کیا کباہت ہے یہ وہ سوال ہے کہ نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے میں کیا کباہت ہے میرے بھائی اگر نماز کے بعد آپ کے پاس ٹیم ہے تو وہ ذکر کریں جو آمنہ کے لال نے کیا آگے چل کے لال بھی آتا ہے آگے چل کے لیکن فوراً بعد آپ کیا کہتے تھے اللہ اکبر پھر کہتے تھے تین بار است اللہ پھر کہتے تھے اللہ منت السلام پھر آگے چل کے آپ لال کہتے تھے آپ لوگ نبی اسلام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں جس موقع پہ جو ذکر آپ نے کیا اس کو چھوڑ کے اور ذکر کیوں آپ نے رواج اسے رواج دے ڈالا ہے لوگوں میں اور پھر وہ بھی ایک آواز میں کس لیے تو کباحت یہ ہے کہ آپ نبی اسلام کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی کہتے ہیں کیا یہ کبیرا گناہ ہے جی ہاں یہ قبیلا گناہ ہے چوری سے بڑھ کر گناہ ہے ڈاکے سے بڑھ کر گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کو چھوڑ کے کوئی اور نئی عبادت نکال لی جائے اللہ کو جہرن یاد کرنا مسجد میں کیسا ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اونچی وا سے ذکر کیا وہاں اونچی وا سے کرنا چاہیے جہاں پہ آپ نے آسہ واض سے کیا وہاں آسا وا سے ذکر کرنا چاہیے اور جس موقع میں آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اونچی ذکر کیا یا آسا کیا وہاں عام طور پہ آسا کرنا چاہیے کبھی کسی وجہ سے اونچی واضح کر سکتے ہیں مثلا لوگ بیٹھے ہیں گالیاں دے رہے ہیں گندی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اچانک اونچی واضح کہتے ہیں لا اللہ الا اللہ تاکہ یہ بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیں ورنہ عام طور پہ آسا وہاں سے ذکر کرنا چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہیں روایت کرنے والے جناب مومو سی رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی علیہ السلات اسلام کے ساتھ سفر میں تھے اور جب ہم کسی پہاڑی کے اوپر چڑھتے تو ہم اونچی سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا آرام سے آساواد سے تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے جو غائب ہو موجود نہ ہو تم اللہ کو پکار رہے ہو جو ہر ایک کی سن رہا ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور اس لحاظ سے تمہارے قریب بھی ہے جب تک بیوی حیات ہے اس وقت تک سالی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو کیا سالی کے لیے اس کا بہنوئی محرم ہوا سوال نہیں سمجھے لگتا ہے پہلے سوال سمجھانا پڑے گا میں نے کل بتایا تھا کہ عورت جو ہے اپنے محرم کے بغیر یا خاند کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اور کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی غیر مرد کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ اور میں نے بتایا تھا محرم کسے کہتے ہیں محرم اسے کہتے ہیں جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو میں نے کیا کہا تھا کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو تو میرے بھائی یہ بہنوئی کیسے محرم ہوا یہ تو نکاح اس سے جائز ہوگا جب آپ کی بیگم فوت ہو جائے تو ساری سے آپ نکاح کر سکتے ہیں تو یہ پھر آپ اس کے لیے محرم نہیں ہے محرم آپ اس عورت کے لیے ہیں جس عورت سے آپ کا کبھی بھی کسی بھی شکل میں نکاح نہ ہو سکتا ہو کبھی بھی کسی بھی شکل میں چلیں جی آپ سے دو سوال کرتا ہوں پتا چلے گا کہ آپ مسئلہ سمجھ سکیں کہ نہیں آپ کی جو چچی ہے آپ کے چچا کی بیگم اس کے آپ محرم ہیں کہ نہیں جی جی اختلاف شروع ہو گیا ہے چچی سے نکاح ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ نہ کریں آپ کا دل نہیں کرتا لگواتا ہے لیکن اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور کئی دفعہ چچی جو ہوتی ہے جوان ہوتی ہے وہ کئی دفعہ بتیجا بڑا ہوتا ہے بتیجا کہہ رہا ہوں مادت کے ساتھ کیا لفظ بولنا ہے ہیں تو ہے نہیں یہ تو چچی ویسے ہی دیتے ہیں لفظ کیا اس کا لگے گا یعنی کہ چچا کا بتیجا جو ہے جی ہاں وہ جو ہوتا ہے بڑی کا ہوتا ہے اور یہ چچی جو ہے چھوٹی عمر کی ہے تو کہنے کا مطلب یہ چچی جو ہے اس کے آپ مارم نہیں ہیں تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ چچا بھی ساتھ ہو چچی کے ساتھ آپ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے اللہ کی چچا بھی ساتھ ہو اچھا جی ماموں کی بیگم جو ہے جی اس سے نکاح ہو سکتا ہے تو آپ اس کے محرم نہیں ہیں اور جو آپ کی سالی ہے اس کے آپ محرم ہیں نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں جی وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے اس سے پہلے پہلے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اس کے بھائی ہیں جی تو میرے بھائی شریعت کو دھوکا نہ دیں اور ایسے دھوکے ہم ہمارے کئی رشتے داروں نے دھوکے کھائے ہوئے ہیں وہ تجربہ بن چکے آپ تجربہ نہ بنیں فاصلہ رکھیں آپ کا جو داماد ہے آپ کی بیگم کے ساتھ بیٹھے آپ کی دوسری بیٹیوں کے ساتھ نہ بیٹھے نہ ہی آپ کی بیٹیاں اس کے ساتھ سفر کریں اللہ یہ کہ آپ ساتھ ہوں آپ ساتھ ہوں آپ کی وہ بیٹی کافی نہیں ہے اور میرے بھائیو لوگ مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں بعد میں ایسے عجیب و غریب ان کے مسئلے سامنے آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں اس لیے اپنی حفاظت کریں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں اپنی بہنوں کی حفاظت کریں ایک آدمی کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے تین بچے ہیں اور اس نے اپنی بیوی کو تین چار مرتبہ طلاق دے دی ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیوں جی الاال نہیں ہو سکتا جی میرے بھائی سب سے پہلے ہلالا کے بارے میں سن لیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہلالا کا بہت رواج پڑ رہا ہے ہلالا کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیگم کو تین طلاقیں دے دی اور اب مولوی صاحب کے پاس گئے جی کوئی حال بتائیں وہ کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے سوائے حلالے کے حلالے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بیگم کا نکاح ایک رات کے لیے ہمارے کسی طالب علم کے ساتھ کر دیں ایک رات اس کے حوالے کر دیں صبح تک لال ہو چکی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں حلالہ صبح وہ طلاق دے دے گا ایک رات کا یا ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کے لیے بس اس کے حوالے کر دیں میرے بھائی یہ زنا ہے بدکاری ہے بغیرتی ہے نبی علیہ السلام کی حادیث کے خلاف ہے ابن مادا کی روایت ہے ترمدی میں آئی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر جو پہلا ہامود ہے جس نے طلاقیں دی ہیں اور بیوی کو کسی سے حلال کروا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو جو آردی طور پہ نکاح کر کے اس کو حلال کر رہا ہے اور ابن مادا کی دوسرے جس میں آپ فرماتے ہیں یہ کرایہ کا سانڈ ہے یہ کیا کرایہ کا سانڈ ہے تو میرے بھائیوں یہ حلالہ کروانا بہت غلط ہے بلکہ جناح ہے اور اس سے توبہ طائب ہو جائیں اب بھائی کا سوال ہے کہ تین چار طلاقیں دی ہیں میرے بھائی دیکھیں اگر تو یہ طلاقیں وقفے وقفے سے دی ہیں تو اب یہ بیوی حرام ہو چکی ہے الا یہ کہ وہ بیوی کسی اور جگہ نکاح کرے آردی طور پہ نہیں ایک رات کے لیے نہیں ایک ہفتے کے لیے نہیں ایک مہینے کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے پھر وہ خام فوت ہو جائے یا اس سے بن نہ سکے اور وہ بھی طلاق دے دے تو پھر اس کا دوبارہ نکاح پہلے خاموں سے ہو سکتا ہے یہ شریح طور پہ ہے اور اس نے نکاح دوسرے خاموں سے کیوں کیا ایک رات کے لیے ہاں مستقل طور پہ کیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے یا بن نہیں سکے اس نے طلاق دے دی ہے اور اگر طلاقیں دی ہیں ایک مدرس میں ایک موقع پہ تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے کہ ایک موقع پہ تین طلاقیں دی جائیں تو ان کو ایک شمار کریں گے یا تین شمار کریں گے بہت سے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ تین کو تین ہی شمار کیا جائے گا کیونکہ اس نے تین دی ہے تو تین کو تین ہی شمار کریں گے لیکن مسلم شیف میں حدیث آتی ہے روایت کرنے والے جنابی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ حصہ اسلام کے زمانے میں ایک موقع پہ دی جانے والی تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا کس کے زمانے میں اور جناب صدیق کے زمانے میں بھی تین طلاقوں کو جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی تین طلاقوں کو ایک شمار کرتے تھے پھر جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ جو بھی اٹھتا ہے ایک ہی موقع پہ تینوں تلاقے دے دیتا ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھے ایک موقع پہ تین تلاقے دینا حرام ہے وہ الگ بات ہے کہ تین ہوں گی ایک ہوں گی وہ اختلاف ہے لیکن یہ تقریباً سارے علماء اکرام مانتے ہیں کہ ایک موقع پہ تین طلاقیں دیں گے تو وہ غلط ہے ایک موقع پہ ایک ہی طلاق دینی چاہیے اب وقت کم ہے ورنہ میں اس کی مزید تفصیل میں جاتا تو بارہ جناب عمر فروغ نے دیکھا کہ جو بھی اٹھتا ہے ایک موقع پہ تین طلاقیں دیتا ہے تو انہوں نے صحابہ اکرام سے مچھورا کر کے کہا کہ آئندہ میں تین کو تین ہی شمار کروں گا یہ بطور تعذیر بطور سزا بطور حکمران ان کا فیصلہ تھا ان لوگوں کو سب سکھانے کے لیے جو ایک موقع پہ تین طلاقیں دیتی ہیں تو اب آج کل کیا, کیا جائے آج کل اگر آپ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں جیسا کہ سعودی عرب ہے جہاں کادی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اپنا کیس عدالت میں لے جائیں کادی کو سنائیں کادی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر دے گا اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انگریزی قانون ہے فرانسیسی قانون ہے تو پھر میرے بھائیو انگریزی اور فرانسیسی قانون سے بہتر ہے نبی اسلام کی حدیث کہتی ایک موقع کی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی اور اگر کوئی آج بھی مسلمان حکمران یا مسلمان کا کسی جوڑے کی تین طلاقیں تین شمار کرنا چاہے تو بطور صلاح شمار کر سکتا ہے لیکن عام طور پہ کیا ہے کہ ایک موقع کی تین تلاقے ایک شمار ہوتی ہیں اور یہ انگریزی قانون سے بہتر ہے فرانسیسی قانون سے بہتر ہے بعد میں حلالے کا فتوا دینے سے بہتر ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق نہایت فرمائے اور قرآن و حدیث کے عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب کل دینے کی کوشش کروں گا اور اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو حج عمرے کے لیے آئے ہیں خیر و سلامتی کے ساتھ حج عمرہ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور اللہ ان کا حجمرہ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو بار بار حجمرہ کرنے کی توفیق نا فرمائے یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا قرآن کا حافظ بنا قرآن کا عالم بنا قرآن کا مفسر بنا یا اللہ توحید پہ قم و دہم رکھنا یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت آئے ایمان کے اوپر آئے اسلام کے اوپر آئے توحید کے اوپر آئے یا اللہ ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے کفن لے کر تو جنت کا کفن لے کر آئے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد نیت فرما جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو نیک بیٹے نیت فرما جو مسلمان مریض ہیں ان کو شفا نیت فرما یا اللہ جو مسائب میں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان پہ رحم و کرم فرما یا اللہ ان پہ اپنا فضل فرما یا اللہ ان کے لیے راستے کھول دے یا اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا یا اللہ جو مسلمان قبروں میں جا چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو زابے قبر سے محفوظ فرما عذاب جہنم سے محفوظ فرما یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبروں پہ نور نازل فرما یا اللہ رحمت نازل فرما یا اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے یا اللہ حج عمرہ جو ہم کریں یا اللہ اسے حج مبرور بنا دے حج مقبول بنا دے